بسم اللہ الرحمن الرحیم ملاقات کل مورخہ انتیس شوال چودہ سو بائیس سجری بمطابق چودہ جنوری دو ہزار دو بروز دو شمبہ قید کا جمود قدرے ٹوٹا حضرت والد صاحب اور عزیزم مفتی عبد ملاقات کے لیے تشریف لائے ان کے ہمراہ کچھ اور لوگ بھی تھے سپرینٹنڈنٹ صاحب کے کمرے میں ملاقات ہوئی حضرت والے صاحب کے ہاتھوں کا بوسہ لے کر بہت سکون ملا یہ ملاقات پینتالیس منٹ تک جاری رہی زیادہ گفتگو عزیزم عبد روف کے ساتھ ہوئی معلوم ہوا کہ عدالتی کارروائی کے لیے بعض بقلا تیاری کر رہے ہیں اور پیرول کے لیے بھی کوشش جاری ہے انڈین پارلیمنٹ پر حملے کی وجہ سے حکومت پاکستان مجاہدین پر سخت برہم ہے اور اس نے کشمیری عوام اور مجاہدین کے خون کو بلا دیا ہے حالانکہ پارلیمنٹ پر حملے کا معاملہ ابھی تک مشکوک اور مشتبہ ہے تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے کہ دشمن کی پارلیمنٹ کا درد اپنوں کے غم سے زیادہ ہے وہی دشمن جس کے منہ سے مشرقی پاکستان اور مظلومان کشمیر کا خون ٹپک رہا ہے مجاہدین بے چین ہیں اور ان کی تشویش بڑھتی جا رہی ہے دعا اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے کہ اس کے حکمران غیروں کے دباؤ میں اپنوں کے احساسات کو کچل رہے ہیں اور بارود پر بیٹھ کر انگاروں سے کھیل رہے ہیں شوال کا مہینہ ختم ہونے کے بعد ممکن ہے نیا چاند نئے حالات کے ساتھ آئے وہ بھی ہماری طرح اللہ تعالیٰ کا غلام ہے